اور بے شک ہم تم سے پہلی سنگت کمیں ہلاک دیں جب وہ حد سے بڑے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ اسی تھے ہی ناؤ کے آمان لاتے ہم انہی بدلا دیتے ہیں مجرموں کو